اور بولے وہ جن کو علم اور آمان نلا بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں اٹینی کے دن تک تو یہ ہے وہ دن اٹینی کلکن تم نہ جانتی تھے